صلاۃ وسلام یا نبی اللہ و, علی و یا نور اللہ مادانی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہے قرآن کریم کے مختلف مضامین ہم اپنے سلسلے میں بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز اور آپ کے پیغامات وغیرہ بھی ہم حسب ضرورت آنر کرتے ہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں پرانے کریم کے حوالے سے آپ کے جذبات بھی بیان کر سکتے ہیں نیت کر لیں اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ الا کلیمت الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا دین و نصیح دین خیر خاہی کا نام ہے اس حدیث پا پر عمل کی بھی میں نیت کرتا ہوں قرآن کریم اللہ تبارک و تعدا کا بڑا پاکیزہ کلام ہے اور اس میں جو علوم ہیں اس کا تو میں کیا بیان کروں قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ ہر خوش کو تر شیخ عین قرآن کریم میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں قرآن کریم ہر نافع علم یعنی نفع دینے والے علم پر مشتمل ہے یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے ہر حلال و حرام کا حکم اس میں ذکر کیا گیا ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیاوی دینی معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو لیں اور اس کو پڑھیں میں آپ کو ایک ترمزی شریف کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی تو صاحبہ کرام علیہ و نے ان سے خلاصی کا طریقہ دریافت کیا کہ جو فتنے کا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبی کی عطا فرماتے ہیں تو ایک فتنوں کی خبر دی فتنوں کے دور کی تو صاحبہ کرام علیہ ردوان نے اسے خلاصی کا طریقہ دریافت کیا کہ اس فتنوں کے دور میں اسے بچنے کا اسے خلاصی پانے کا طریقہ کیا ہوگا تو پیارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے شا فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کریم جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے تم سے بعد کے واقعات کی بھی اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں اب دیکھیے قرآن کریم جو ہزاروں آیات مبارکہ پر مشتمل ہے اور اس میں یہ تارے علوم جو اسے بیان کیے گئے یہاں تو میں نے مختصر سے ایک بات کی ہے مزید اس میں بہت سارے علوم اور بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہے جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمائے قرآن ہر, چیز کا روشن قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وہ کل شعین اح فی امام مبین اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے تو قرآن کریم میں علوم ہیں اور اس کی کوئی تفصیل جیسے میں نے ابھی بیان کی کہ حلال و حرام کا علم اس میں موجود ہے اس کے احکام اس میں موجود ہے دینی دنیاوی اخروی معاشی جو معاملات ہیں ان کے متعلق جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کا علم قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے تو ہمیں قرآن کریم کو اصل تو بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا جذبہ نصیب ہو اور اس کو سمجھنے کا جذبہ نصیب ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں اب ابھی آج کل کا تو مجھے اس بات کا تجربہ نہیں ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے لیکن پہلے کا ایک ہوتا تھا کہ بہت بڑے بڑے میگزین اور بڑے بڑے اس طرح کے اخبار آتے تھے اور بعد ایسے میگزین بھی آتے ہیں جو بڑی مطلب کہ آگے پیچھے کی خبریں بیان کرتے ہیں اور لوگ اپنے اس میں ایکسپیرینس فیچر کے حوالے سے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ اس کو بڑی تعداد میں لیتے ہیں خریدتے ہیں پڑھتے ہیں اخبار تو پڑھتے ہی ہیں اور اب چونکہ ویب نیوز اور نیٹ کے ذریعے اخبار پڑھنے کا رجحان غالباً پیپر سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ ایک ہے رجحان لوگ پھر بھی ریڈنگ کرتے ہیں میگزینس پڑھتے ہیں ماہ پڑھتے ہیں اور دیگر بکس کی بھی کرتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر اب مینولی مین کتابیں کتابیں بیگ اٹھا کر ہی لوگ بچے بھی جاتے ہیں بڑے بھی جاتے ہیں ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں کاپیاں ہوتی ہیں یہی تقریباً ریڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے ریڈنگ کا سلسلہ موجود ہے بک کیپنگ کا بھی سلسلہ موجود ہے یعنی کتابیں رکھنے کا بھی یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری کتابیں اب آپ کے الیکٹرانک ڈیوائس پر آ گئی ہیں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں مگر وہاں بھی ریڈنگ موجود ہے پڑھنا موجود ہے اور اب ساتھ ساتھ چونکہ ایک ویژلائز کلچر ڈیولپ ہو چکا یعنی کہ ویڈیوز کا اور مناظر کا امیجز کا ایک جو ماحول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ڈیفینےٹلی وہاں بھی ایک ایک وقت وہاں بھی چلا جاتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں کروڑوں لوگ اربوں لوگ ڈیلی کے بیسس کے اوپر مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں ایک تو نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں آپ کے سلیبس بکس ہوتی ہیں جو اس کی آپ کے ایگزامنیشن کی تیاری ہوتی ہے وہ سب اپنی جگہ پر جو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جنرل بات کرنے کے لیے جنرل نالج لینے کے لیے بہت ساری کتاب پڑھی جاتی ہے فیچر کے حوالے سے ایکسپرئنس کے حوالے سے اپنے ہی پروفیشن کے حوالے سے وہ ساری چیزے بہت ساری چیزیں زانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا سلسلہ ہے پھر سرچنگ اور سرچ انجن جو نیٹ کے اوپر دستیاب ہیں ان پر جا جا کر بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کا اگر میں کہوں کہ سلسلہ شاید دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے کروڑوں ہو سکتا ہے کا ہو جائے مگر لاکھوں شاید موبائل نہیں ہے یہ ایسے ہیں جو کہ اپنا گھنٹوں وقت صرف اپنے سرچ انجن پر دیتے ہیں اور اپنے ریسرچ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں میں کیا ہے فلاں میں کیا فلا میں کیا ہے اب آئیے قرآن کریم کی جو میں نے ابھی بات بیان کی کہ قرآن کریم کے حوالے سے خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشا فرمائے جس میں تم سے پہلے کے واقعات کی بھی خبر ہے تم سے بعد کے واقعات کی بھی اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی اس میں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بھی میں نے بیان کیا کہ لوگوں کو اپنی دنیاوی, دنیاوی دینی معاشی اور اخروی معاملات میں جو ضرورت ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ ایک اور میں نے آپ کو عزر عبداللہ اب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بیان کیا جو علم چاہے جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں اچھا آپ چلتے امام شافئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں اور حدیث قرآن نے کریم کی اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کوئی حکم بھی عطا فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے معلوم ہوا تو قرآن کریم میں یہ علوم موجود ہیں قرآن کریم میں واقعات موجود ہیں ایک روایت میں کہ یہ دل برتنوں کی مانندیں ان کو قرآن کے ساتھ مشغول کرو اس کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ ان کو مشغول نہ کرو تو یہ جو میں نے آج آپ کو مدنی پھول بیان کیے ہیں ایک اور بھی بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسود الز اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قرآن کو بالوں کے کاٹنے کی طرح تیز تیز پڑھ کر نہ کاٹو اور ردی کی کھجوروں کی بکھیرنے کی طرح نہ بکھیرو جب کوئی نادر نکتہ جس کو ہم عموماً اپنے ہماری تنظیمی اصطلاح میں مدنی پھول کہتے ہیں جب کوئی بہت قیمتی نقطہ کو بہت قیمتی بات نادر نکتہ آئے تو ٹھہر جاؤ اور اپنے دلوں کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کیسے پڑھیں قرآن کے ساتھ ایک معاملہ سوالات بھی ہوئے یہاں مدنی چینل پر بھی کہ اس کے حوالے سے کچھ بیان ہو تو یہ جو میں آپ کو روایات آیت روایت اور دیگر بزرگوں کے اقوال جو آج میں نے ابتدان آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس میں جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے ہم قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو سمجھنے یہ یہ جامع علم کی کتاب ہے پارا چودہ سورہ نخل کی آئی نمبر ایٹی نائن میں جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے آئیے وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی سنتے ہیں نز نل شعیوں رحمت مسلم اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو اب نل کل شعین ہر چیز کا روشن بیان ہے اس کے متعلق اشاف آل آزد امام علیہ سنت مجد و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے قرآن عظیم گواہ ہے اور اس کی گواہی کس قدر آزم ہے کہ وہ ہر چیز کا طبیان ہے اور طبیان اس روشن و واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلا پوشیدگی نہ رکھے چھپی ہوئی کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلیل ہوتی ہے اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے وہ اللہ اللہ تبارک وطلا ہے اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے اور وہ وہ ہیں جن پر قرآن اترا یعنی پیارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل سنت کے نزدیک شین ہر موجود کو کہتے ہیں تو اس میں جملہ تمام موجودات جو موجودات ہیں داخل ہو گئے فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک مشرق و مغرب ذاتیں اور حالتیں حرکات اور سکنات پلک کی جنبش اور نگاہیں دلوں کے خطرے اور ارادے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اس میں داخل ہو گئے شعین اور انہی موجودات میں سے لوق محفوظ کی تحریر ہے تو ضروری ہے کہ قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل کامل ہو اور یہ بھی ہم اسی حکمت والے قرآن سے پوچھیں کہ لوح میں کیا کیا لکھا ہے تو جیسے میں نے قائط کریم کہ آپ کو بیان کی وہ کل شی ان احسائی ناحو فی امام مبین اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے تو یہ کچھ آ, یوں سمجھیے کہ مختصر سا ہی میں کہوں گا کہ یہ ایک بیان تھا کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ قرآن کریم یہ جامع علوم کی کتاب ہے اس میں واقعی پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے بے حد ضرورت ہے اور یہ تقریبا ہمارے جتنے بھی سلسلے اس وقت تک ہو رہے ہیں شاید ہر سلسلے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ برائے کرم قرآن کریم کو لیں اسے پڑھیں اور اس میں بیان کیے ہوئے ارشادات پر غور کریں دیکھیں ہم لوگ غور کریں ٹھیک ہے ایک درست آپ نے پڑھا ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ ہر ہر ہر پر ہر ہر قدیمے پر ثواب ملے گا حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں ملے گا ثواب اس کو اب چومیں گے ثواب ملے گا انشاءاللہ نیت کے مطابق ٹھیک ہے اب مقصد دوسرا جو یہ ہے وہ ہے, اس کو سمجھنا جو اسٹوڈینٹس ہیں اسٹوڈنٹس میڈیکل کے اسٹوڈنٹس یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اکاؤنٹس کے جو اب اسٹوڈنٹ ہیں یا اس کے علاوہ دیگر کمپیوٹر کے دیگر پروفیشنل اداروں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی میں ان سے ارض کروں گا کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں جب آپ اپنی بک پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اس میں باقاعدہ آپ ایک لائن پر آتے ہیں یا چلے میں ایڈوکیٹس بھی جو ہیں جو وکیل ہیں جو سولسیٹر ہیں ججیز ہوتے ہیں جو لاس پڑھتے ہیں قانون پڑھتے ہیں ایل ایل ڈی کر رہے ہوتے ہیں میں سب سے کوشچن کرتا ہوں کہ پلیز میری بات کو تھوڑا سمجھے گا جب آپ کے سامنے کتاب ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتی ہے اس قلم کلم کے ساتھ آپ انڈر لائن کرتے چلے جاتے ہیں ہائی لائٹر آپ کے پاس بھی ہوتا ہے بعدوں کا قلم کی بات کریں پینسل کی بات کریں آپ ہائی لائٹ کرتے چلے جاتے ہیں ایک انڈر لائن کرتے چلے جاتے ہیں پھر آپ اس کتاب کے شروع میں سرور پر یا اپنے پاس کوپی رکھتے ہیں اس کے اوپر نوٹ بناتے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے کام آئے گی یہ بڑی مت امپورٹنٹ ہے پھر اس کو اگلی پچھلی عبارتوں سے اگلی پچھلی نیریٹ جو ہے نیریشن ہوتی ہیں ان سے آپ اس کو مطلب کمپیرزن کے ساتھ پڑھتے ہیں تقابل کرتے ہیں کہ پیچھے یہ گزرا تھا یہ گزرا ہے اب آگے یہ آ رہا ہے ڈیفینے کرتے ہوں گے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہوں گے مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت اندازہ ہے کبھی قرآن کریم کو اس طرح پڑھا ہے جس طرح آپ اپنے پروفیشنز کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ کہیں یار لینگویج ہمیں سمجھ نہیں یار آپ سمجھیں نا لینگویج کو لینگویج کو سمجھے اور دعوت اسلامی کے مدنی معالم میں عربی کورس بھی کروایا جاتا ہے لیکن ظاہر عربی کورس عربی سمجھنے والا قرآن کریم کی فساعت و بلاغت کو سمجھے ضرور نہیں ہے تو ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے نا آپ کو ترجمہ اور تفسیر دونوں دونوں بیان کی گئی ہیں دونوں سرات و جنان کی صورت میں دعوت اسلامی نے ہمیں دی ہے نا پورا قرآن کریم کا سیٹ ان شاء اللہ دسویں جیل انکریب آنے والی ہے تو آپ کا پورا سیٹ ڈو جلد آ چکی ہیں اب لے لیں اور باقاعدہ جیسے ہم آپ اپنے پروفیشن کی کالج کی یونیورسٹی کی اپنے سکول کی جو یا اپنے دیگر پروفیشن کی جو کتابیں پڑھتے ہیں آپ جس طرح کتاب پڑھتے ہیں نا اس کریم کو پڑھیں اور اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس کو کہیں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے انڈر لائن کرتے رہے ہر یہ بات ہے یہ حکم ہے کیا لکھا ہے اس کے نیچے تفسیر میں اچھا سرات جنان میں یہ لکھا پھر سرت جنان میں کئی ایسے اور ارشادات اقوال ہے پھر اس مندی سے جو بیان کی گئی ہے تصویر میں موجود ہیں جو فقہ نے جو حقام بیان کیے ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں میں یہ چاہتا ہوں مطلب میں کیا چاہتا ہوں چلیں یہ جملہ واپس دیتا ہوں اب کیا میرا چانہ اور میرے چاہنے کی کیا اوقات کیا اہمیت لیکن آپ سمجھیے کہ میں جو آپ کو ارد کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھے کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں کیا اسٹوڈنٹ کیا غیر اسٹوڈنٹ تمام سے میں مدن التجا کرتا ہوں پلیز اس کو پریکٹیکل لیں اور ڈیلی بیس پر لیں یہ قرآن کریم ہے یہ مطلب کہ ٹوائس اے ویک اور ٹوائس اے ڈے یا مطلب یہ اس طرح نہیں مطلب چلیں ٹوائس اے ڈے ہو جائے تو کیا باتیں بدی رہ گئی کہ دن میں دھو مرتا بہت ہو اور آپ کے دن میں دو دفعہ نہیں میں پچھلے دنوں میں کتاب میں پڑھا بیان بھی کیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدین منورہ زاد شرف و تعظیمن کا اپنے نے سفر اختیار کیا ایک قافلے کے ساتھ اور وہاں آپ نے جا کر حضرت انس بن مالک حضرت مالک بن انس امام مالک حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کا آپ کو شوق تھا تو آپ جس قافلے کے ساتھ آپ نے سفر اختیار کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ آٹھ دنوں میں یہ پہنچا نا شب و روز ملا کر ہم مدینے منورہ پہنچے تو آپ فرماتے ہیں امام شافی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے سولہ مرتبہ قرآن ختم کیا اس سفر میں اونٹ پر آپ کو قرآن حص ہوگا سولہ مرتبہ قرآن کری ختم کیا آدھا دن میں آدھا رات میں روزانہ دو مرتبہ قرآن ختم کرنے کے بعد کیا امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ملتا ہے یہ پچھلے دنوں میں میرے کتاب پہ پڑھا تھا تو اگر ہم روزانہ قرآن کریم دو دفعہ کھول لیں اور جس انداز سے میں کہہ رہا ہوں اس انداز سے بھی پڑھیں یوں بھی تلاوت کریں پیراج کریں انشاءاللہ ثواب ملے گا مگر جو انداز آپ کو عرض کیا اگر اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے مزید فوائد آپ پر ظاہر ہوں گے قرآن کریم کا ایک لطف ملے گا اور ایک روایت جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی تھی دوبارہ بیان کر دیتا ہوں یہ دل برتنوں کی مانند ان کو قرآن کے ساتھ مشغول کرو اس کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ ان کو مشغول نہ کرو آپ جیسا عرض کیا گیا ہے آپ کو آپ ایسا ایک بار کر کے دیکھیں اپنے پاس سرات الجنان کی بارہ جلد نو جلد اور دس جلدے آ جائیں وہ لے لیں اور پڑھیں اگر آپ ایک جلد میں قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک جلد ہو تو آپ ہزار الرفان لے لیں قنضول ایمان کے ترجمے کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں نور الرفان لے لیں آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو دو دو تین تین آپشنس میں دے رہا ہوں اردو کے لیے دے رہا ہوں اردو سمجھ اور ہم موسٹلی ہم اردو سمجھتے ہیں تو میں آپ کے لیے یہ سب ارض کر رہا ہوں اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سے والیحانہ محبت عقیدت پیار اور احترام عطا فرمائے اور ہمیں اس کی درست علاوت کرنے اس کو سمجھنے کی اور اس سے اسے اس لطف اندوز ہونے کی اس کے اثر کو قبول کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کول چلائیے میرنا میرا نام محمد آمف اللہ تاریت میرا نام محمد آمف اللہ تاریخ میں تفصیل کبیر والا سے بات کر رہا ہوں اگر مد کو قرآن پاک نہ پڑھنا تو وہ قرآن کا ترجمہ بڑھنے کیا مدری نام پر عمل ہو جائے گا نہیں اس قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی اور قرآن کریم نہ پڑھنا آتا ہو نا یہ تو بہت ہی اہم آپ نے بات کر دی نا قرآن کریم پڑھنا کیسے نہ ہے دیکھیں ہم جب پیدا ہوئے تو ہم اردو پڑھنے کہاں آتی تھی جب اردو پڑھنے بھی تو آنے سے ہی آئی آئیے ہر اردو بولنے والا اردو پڑھ نہیں سکتا جس سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے اس کو وہ دیکھ کر بھی اردو نہیں پڑھ سکتا اردو بولنے والا مجھے وہ تجربہ ہوا جب میں دوسرے ملکوں میں میرا سفر ہوا دعوت اسلامیہ کے بتنی کاموں کے حوالے سے انگلش کنٹریز تھی تو وہاں پتا چلا کہ انگلش بولنے والا ضروری ہے کہ یہ وہ کوئی تعلیمی یافتہ بھی ہو تو لینگویج ہے میں اب آپ کے ساتھ اردو میں بات کر رہا ہوں تو ہر اردو بولنے والا اردو پڑھ لے یہ ضروری تو نہیں نہ ہوتا تو اگر آپ اردو پڑھ لیتے تو سیکھیے تو پڑھ لیتے ہیں اسی طرح عربی کم از کم جو قرآن کریم ہے اس کو تو ہم پڑھنا سیکھیں تو یہ تو ضروری ہے اور اسی طرح آپ کا مدنی انعام پر عمل ہوگا یادہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں آپ شرکت کریں اور وہاں پر قرآن کریم درست کریں اس کے لیے پہلے مدنی قائدہ آپ کریں مدنی قاعدے میں اصول و ضوابط و جو قواعد موجود ہیں اس کے ساتھ آپ قرآن کریم کی درست تلاوت کرنے کا سلسلہ جاری کریں آپ ہمت کریں میرے رب کی رحمت شامل لا رہی اور آپ سنجید کی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے رہے سیکھتے رہے تو دو یا تین ماہ کے اندر انشاءاللہ شاء آپ کو دیکھ کر کسی حد تک قرآن پڑھنے آ جائے گا آ جائے گا تو یہ ضرور کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست قرآن پڑھنے کی توفیق کال چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میٹھے بیٹھے, بیٹھے نگران شورا کی بار کا میں عرض ہے کہ موبائل میں اگر قرآن پاک ہے تو اس کو بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں کیا دوسرا کے پبلک بس میں سفر کے دوران گاڑی میں آتے جاتے بھی کیا قرآن کریم پڑ سک میری میرے والدین اور حسنات مدسر بھائی کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کی دعوت اسلامی کو دونوں جہاں کی بلائیاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ, اللہ وبرکاتہ اب دیکھیے ایک موبائل سیٹ ہے اب اس میں قرآن کریم اگر آپ نے کھول لیا تو اس میں علماء اجازت نہیں دیتے کہ اسکرین کو آپ بغیر وضو کے اگر آئے مبارکہ سامنے تو اس کو ٹچ کریں اگر بغیر اس کو بغیر وضو چھوئے اگر آپ پڑھیں تو بالکل پڑھیں اس طرح دیکھ کر قرآن کریم آپ موبائل میں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ لینا چاہیے گاڑی میں آتے جاتے ہوئے بھی پڑھ تو سکتے ہیں اگر ریڈنگ پرابلم نہیں کرتی بات ہوگا وائل ڈرائیونگ ریڈنگ ناٹ گڈ فار آئی آئی سائٹ یعنی آنکھوں کے لیے دوران ڈرائیونگ یہ مطالعہ کرنا ریٹنگ کرنا یہ اتنا زیادہ مفید نہیں ہوتا بعضوں کے چکر بھی آ جاتے ہیں البتہ جو مجھے مسئلہ میری معلومات میں ہے وہ میں نے آپ کو ارض کر دیا ہے قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے یا ہاں اگر غسل فرض ہے تو اب یہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شافیہ طاریہ ہے میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں ماشاء اللہ میرے رب کا کلام بہت اچھا ہے مجموعی چینل کے سلسلوں سے ہمیں بہت علم دین حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالی مجلس نر کو خوب خوب ترقی عطا فرمایا میرے رب کے کلام سلسلے سے قرآن شریف کی بہت ہی اچھی اچھی معلومات مدلس نگر کے ناظرین کو مل رہی ہیں اللہ تعالی نگران شعرا کو شاد و آباد رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شافیہ تاریہ ماشاء اللہ اللہ کریم آپ کو شادو آباد رکھے آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اور جو دعائیں دی حوصلہ اضا کی اس کا بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ کال چلائیے محمد نزاکت بول رہے ہیں بات روم میں یا خانے میں میں یا قرآن کی آیات ہو وہ اس میں پارے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے دیکھیں جو ہی ہمارے یہاں باتھ روم ہے تو اللہ کا نام باتھ روم سے باہر لیا جائے جیسے ہم دعا بھی پڑھتے من خبصی وال تو یہ باتھ روم میں جانے سے یعنی استنجا خانے میں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کی یہ دعا ہوتی ہے تو یہ پہلے پڑی جائے گی اور اندر میں چونکہ ڈبلیو سی یا کوموڈ یا یہ نجاست کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالی کا نام نہیں لینا چاہیے اب رہا دوسرا ایک مسئلہ کہ بعض لوگ باتھ روم میں وضو بھی کرتے ہیں تو اگر وہ وضو کر رہے ہیں اور بیسن میں یا وضو خانے میں اور پھر کوموڈ یا ڈبلیو سی اس طرح کی جو چیزیں جہاں نجاست مطلب جو جا جائے جا جا جا نجاس ہوتی ہیں اگر ان کے درمیان کوئی مضبوط پارٹیشن نہیں ہے دروازہ نہیں ہے یعنی ایک پلاسٹک کا پارٹیشن نہیں چلے گا کپڑے کا پارٹیشن نہیں چلے گا دروازہ ہو لکڑی کا یا ایلومینیم کا یا شیشے کا تو دروازہ ہو اب دروازے کے اس سلو اگر آپ وزو کر رہے ہیں تو اب وہاں پر آپ اوراد وظائب و بسم اللہ شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں جو وضو کی دعائیں وغیرہ ہیں تو یہ مسئلہ آپ نے پیشے نظر رکھیے گا جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام دیدار علی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ میرا رب کے کلام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ ہم لوگ کو بہت سیکھنے کو مل رہا ہے اللہ کریم آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور اس کی اور برکت عطا فرمائے پرانے کریم میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر اپنے ایمان والے بندوں کو سے خطاب فرمایا یا ایوہ الذین آمنو یہ خطاب قرآن کریم میں موجود ہے یہ بھی ہمارے ایک حصہ ہے اس پورے سلسلے کا آج جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ سنیں گے پارہ چھبیس آیت نمبر ایک سورہ حجرات کی آئیے پہلے اس کی تلاوہ سنتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین ید الله و رسوله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 کہ اس ارشاد میں ہم نے سنا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سننے والا جاننے والے یازینہ منو اے ایمان والو اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے اور آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلا ان سے آگے نہ بڑھنا تم پر لازم ہے کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور احترام کے خلاف ہے یعنی اصلا ان سے آگے نہ بڑھنا تم پر لازم ہے کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول پاک کے ادب اور احترام کے خلاف ہے جبکہ بارکاہ رسالت میں نیاز مندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے اور تم اپنے تمام افعال اقوال میں اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو جانتا ہے اور جس کی ایسی شان ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے اب شان نزول کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں ان میں سے دو روایت بیان کرتا ہوں نمبر ایک چند لوگوں نے عید الاضحی یعنی بقر عید قربانی کی جو عید ہوتی ہے کہ روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ کہ دوبارہ قربانی کریں اب یہ رشان نزول اور آیت کریمہ کو پیش نظر رکھیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور شان نزول ہم نے بھی کیا سنا آگے نہ بولو جیسے کہ آئے تھے کریم چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں ایک اور شان نزول ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو جب مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے اس آیت کا شان نظور کچھ بھی ہو مگر یہ حکم سب کو عام ہے یعنی کسی بات میں کسی کام میں عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم سے آگے ہونا منع ہے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہیں یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں چل رہے ہیں جا رہے ہیں تو آگے آگے چلنا منع ہے مگر خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت سے اجازت لے کر چلنا منع نہیں اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے شروع کر دینا جائز اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور کی رائے سے مقدم کرنا حرام علی الحبیب صل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہاں پر یہ اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے شروع کر دینا یہاں جائز لکھا ہے دیکھ لیتے ہیں میں اس کو ابھی جیسے لائیو ہوں تو اس کو جب تک دوبارہ میں کنفرم نہ کر دوں کتاب سے دیکھ کر اس وقت تک اس کو نہ مطلب یہ جیسے میں نے بیان نہیں کیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام کا یہاں بیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں اس لیے ان سے آگے بڑھنا بھی اس ممانعت میں داخل ہے اور اس کی دلیل حضرت ابود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور کہ وہ روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم نے مجھے حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے ابو دردا کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے تو ان آیات مبارکہ جو اس کے ساتھ مزید وہ آئے تھے کریم آیات مبارکہ سوریہ حجرات میں اس میں پیر و مرشید کا بھی بیان ہے کہ پیر کے بھی جو جامع شرح جو پیر ہوتے ہیں ان کے ادب کو بھی ان آیات مبارکہ سے اس سے بھی استفادہ لیا گیا ہے کہ کیونکہ پیر یہ نائب رسول ہوتا ہے جو مرشد ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتح رضیہ میں لکھا ہے اب, اب ہاں یہ ضرورت کروں گا کہ پیر پھر پیر ہی ہونا چاہیے جو جامع شرائط پیر ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے جامع شرائط جامع شرائط جامع شرائط یعنی چار پر جو پورا اترتا ہو وہ پیر ہے وہ پیر بن سکتا ہے یعنی پیر بننے کے لیے چار شرطوں پہ اترنا ضروری ہے جیسے امامت کے لیے اہلیت کا ہونا ضروری ہے کہ جناب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو امام بن سکے گا آپ کے عموماً ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے اس بننے کے لیے وہ بننے کے لیے بعض شرطیں ہوتی ہیں کنڈیشن ہوتی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اس طرح پیر بننے کے لیے شرائن چار شرطیں بہت ضروری ہیں جو کئی مرتبہ مدنی چینل پہ بیان کی گئی ہیں آج پھر بیان کر دیتا ہوں نمبر ایک سہی القیدہ سنی مسلمانوں نمبر دو عالم ہو نمبر تین فاسی کے معلین نہ ہو یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو یعنی چھوٹی داڑھی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے والا جو ایک مٹھی سے دا, کم داڑھی منڈاتے ہیں یا کترواتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہ اسی طرح دیگر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں گناہ کرنے والے ہوتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والے اب نماز قزا کر رہا ہو دین دارے نماز قزا ہو رہی ہیں اور لوگ کہیں کہ جناب جو تو وہ, وہ, پی, وہ پیر نہیں بن سکتا وہ خود بھٹکا ہوا آدمی ہے یعنی پیر جس کی پیروی کی جائے ٹھیک ہے نا مرشد جو جس کے ذریعے رشت و ہدایت ہدایت کا جس کے ذریعے راستہ ملتا ہے وہ خود ہی فرد بھٹکا ہوا ہے نہ اس کی نمازیں ہیں نہ وہ سنتوں کا سبھی معنوں میں عامل ہے کہ جو آ, مطلب جو اس کو گناہ گنا گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اب جیسے مساغت اوپر پر کندھوں سے نیچے بال شانوں سے شولڈر سے نیچے بال یہ اعلیٰ دماغ سنت نے عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے زلفیں رکھنا سنت ہے تو زلفیں یا تو یہ تو آدھے کانوں تک ہیں کانوں کے لو تک ہیں یا پھر بعض کا زلفیں اتنی بڑھ جاتی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ زلفیں بڑھ کر یہ مبارک شانوں کو چھو لیتی کندھوں کو شان مبارک کو شولڈر شولڈر مبارک کو چھو لیتی چوم لیتی اس کے نیچے نہیں ہے تو یہ آ, یاد رکھیے مطلب اس طرح کی اور بھی کئی چیز علامتیں ہیں جو اس کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ شخص اعلان گناہ کرنے والا فارسی کے مولن ہے تو یہ تب ہے نا تو جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر جہاں اتنے جالی لوگوں کا دور ہے جب جالی دوائیں آتی ہیں تو اب اوریجنل دوائوں کے لیے دیکھتے ہو جالی ڈاکٹر ہے تو اوریجنل ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں تو اس طرح مطلب کہ آپ سب تو اس طرح دور بڑا نازک ہے دنیا کامل پیروں سے خالی نہیں ہے نیک لوگوں سے خالی نہیں ہے باعمل اور جامع شرائط جو ہیں ان سے خالی نہیں ہے ہاں خالی نہیں ہے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو صحیح القیدہ سنی مسلمان نمبر ایک عالم نمبر دو نمبر تین فاسی کے معلم نہ ہو جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے نمبر چار اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغیر منقطع ہوئے بگے ڈسکنیکٹ ہوئے ود آؤٹ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہو تو یہ جیسے کہ میرے پیر صاحب ہیں امیر سنت تو مولانا عبدالسلام فور اکز... سے کہ ان سے پھر ان کا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان, ان سے ان سے اعلی ادرس سے تو یہ کرتے, کرتے کرتے کرتے کرتے ان کے بزرگ کا غوثے پاک سے تو غوثے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ یوں کرتے کرتے مولا علی سے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یہ کنٹینیو ایک, ایک سلسلے کی ترتیب چلی جا رہی ہے تو کہیں بھی سلسلہ منقطع نہ ہوتا ہو ڈسکنیکشن ڈسکنیکٹ disconnect نہ ہوتا ہو تو یہ چار شرائط ہوتی ہیں یہ چار شرطیں آپ دیکھیے اب جو بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہو بے جوان بے پردہ مطلب کہ اجنبی عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہو اجنبی عورتیں آ کر اس کا ہاتھ چومتی ہوں وہ ہاتھ دیتا ہو اس طرح کی بہت ساری چیزیں بے پردگی کے معاملات میں ہوتی ہیں تو یہ خود ہی مطلب کہ ایک شخص راہ بھلا ہوا ہے اس کو شریعت کے وہ احکام کا علمی نہیں ہے کہ عورت اور مرد اجنبی عورت اجنبی مرد کے درمیان اسلام نے کیا فرق رکھا ہے پردے کا کیا مطلب بیان ہے اور ان کے آپس میں ملنے اور دیکھنے کے بارے میں اسلام اور دین کے کیا احکامات ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر وہ اس کا لحاظ ہی نہیں رکھ رہا ہے وہ تو پھر وہ کہے کا مطلب کہ وہ ایک عالم ہوا اور مطلب کہ اتنے اعلانیہ گناہ سے بچنے والا ہوا وہ تو مطلب خود جہالت میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ زیادہ رکھیے گا پیر بنائیے گا ضرور یہ میری آپ سے مدر انتجا ہے پیر ضرور بنائے الحمدللہ میں نے سرت مولانا قادری صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ جامع شرائط بھی ہے بلکہ جن شرطوں کے تو جامع ہیں ان کی خصوصیات اتنی ہے اگر بیان کروں تو شاید گھنٹوں مجھے اتنی خصوصیات بنا بیان کرنے پہ یعنی ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اور پیر کی ایک خصوصیت پیر کی شرط نہیں ہے پیر کی یہ خصوصیت بھی ہے یہ کوالٹی کی بات ہوتی ہے خصوصیت میں ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہو اپنے مریدوں کی اصلاح کرتا ہو اپنے مریدوں کو وہ اللہ کے خواب دلاتا ہو اور ان کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پیر کے لیے خصوصیات میں ہوتی ہیں مگر شرائط میں نے آپ کو بیان کر دی تو ہے نا تو یہ جامع تو یہ میں نے قرآن کریم کی جو آیات کریم ہے سوریہ اجرات کے اس میں آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں ہمارے مفسرین نے پیر و مرشد کے آداب کو بھی لیا ہے کیونکہ وہ نائبے رسول ہوتا ہے کہ اس کا بھی ادب کیا جائے اور اس کا بھی احترام کیا جائے جب اس کی پوری تفصیل ہے مختت المدینہ سے کتاب ملتی ہے آد آداب مرشد کامل تو یہ بہت خوبصورت کتابیں بولیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی امید ہے کہ آپ کو یہ دستیاب ہو جائے گی سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قول صلی لائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شزاد عطائیس کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ میرے رب کا کلام بے مثل و بے مثال ماشاءاللہ اللہ اب ایسا جذبہ ہو گیا ہے پڑھنے کا کہ جب تک قرآن چوم کر پڑھ نہ لیا جائے تو طبیعت بے چین سی رہتی ہے اور پڑھ کر سکون آ جاتا ہے کیا گھر میں بھی اسلامی بھائیوں کا مدرسہ المدینہ لگانا مناسب ہے یا مسجد ہی بہتر ہے اور کتنی دیر کا مدرسۃ المدینہ لگانا چاہیے کہ جس سے اس کا اثر قائم رہے اور جوک در جوک اسلامی بھائی بیٹھیں اور اسلامی بھائیوں کے لیے کیا مدنی پھول ہوگا یہ بھی ارشاد فرمائیے دعاؤں کی درخواست ہے اللہ کریم مزید قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق و شوق نصیب فرمائے مدراسۃ المدینہ بالیگان یہ مسجد میں لگانا ہی بہتر ہے اگر مسجد میسر نہیں ہے تو قریبی کوئی جگہ ایسی ہو اس میں لگا لیا جائے اور کوئی صورت نہیں تو جیسے کوئی گھر پھر مل جائے گھر کا ایسا ہو حصہ کہ جس میں پھر جو گھر والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو بے پردگی نہ ہو غیر محرم عورتوں کی آوازیں غیر محرم مردوں کے کانوں تک نہ پہنچتی پھر سارا اس میں انتظام اور پھر اہتمام بھی ہونا چاہیے اچھا یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالیگان یہ فورٹی ون منٹ اکتالیس منٹ کا ہم رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے ٹائمنگز ہیں روزانہ رکھتے ہیں ایک دن ہفتے میں چھٹی ہو جاتی ہے باقی یہ روزانہ مدرسۃ المدینہ بالیگان کا سلسلہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا کریں کھول چلائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگیر تار محمد شارک رخ اطاری ہند امانی کابینہ بندی راجستان سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ اللہ نگرانی کا بہت ہی بہترین سلسلہ ہے اس سلسلے کو دیکھ کر کئی اسلامی بھائیوں کا رجحان قرآن پاک پڑھنے کی طرف بھی جاتا ہے اللہ ازل نگرانی شرا کو نظر بد سے بچائے اور اس سلسلے کو بھی نظر بس سے بچائے جیسا کہ نگرانی شعب فرما رہے ہیں کئی اسلامی بھائی ہمیں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کئی کئی گھنٹے اخباراتوں میں کوئی کتابیں پڑھنے میں کوئی دنیاوی کتاب پڑھنے میں دو دو تین تین چار چار گھنٹے لگا دیتے ہیں کئی اسلامی بھائیوں کو تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ صبح سے لے کر بیٹھے رہتے ہیں تو دن ہو جاتا ہے دن میں بیٹھتے ہیں تو شام ہو جاتا ہے مگر نہیں دیکھتے تو قرآن پاک کو نہیں دیکھتے ہیں. نگرانی شرح سے یہ عرض کرنی تھی کہ ہمارا قرآن پاک کی طرف روزان کیسے بڑھے اس کی کچھ رہنمائی فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ سوال آپ کا اچھا سوال ہے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلے اور اپنی سانسوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے آپ کے پاس اگر ایک لمٹڈ رقم ہے اس کو آپ کتنا سنبھال کر احتیاط سے خرچ کرتے ہیں اور اگر یہ ضائع ہو جائے تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے ہماری سانسیں جو ہے نا یہ ایک انمول ہیرے ہیں اس کے ضائع ہو جانے کا جب آپ کو صدمہ اور افسوس ہوگا نا تو اس کی گویا کا اس کے ضائع ہو جانے کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میں یہ یس کر رہا ہوں اس کے ضائع ہو جانے کا ہماری سانسیں یہ انمول ہیرے ہیں ان, ان ہیروں کے کی قدر ہونی چاہیے اور ہمیں یہ ہو کہ یار یہ ہیرے ضائع نہ ہو جائیں ہر سانس گویا کہ ہمیں ایک مطلب ایک کچھ نہ کچھ کمانے والا ہونا چاہیے ہر گھر ہی جیسے کچھ کمائے تو جب یہ اس کا اندازہ ہوگا نا تو یہ جو فضول قسم کے جو وقت ہیں کیونکہ سانسیں تو نکل ہی رہی ہیں اب میں خاموش بیٹھا ہوں سانس تو لے رہا ہوں میں کچھ پڑھ رہا ہوں سانس تو لے رہا ہوں آپ اس وقت مدنی چینل پر قرآن کریم کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں سانسیں تو آپ بھی لے رہے ہیں ہو سکتا کوئی کسی چینل پہ بیٹھ کر فلمیں ڈرامے گانے بازو میں مصروف ہو سانسیں تو وہ بھی لے رہا ہے آپ اگر علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی یہ سانسیں آپ کے ہر لمحے پر آپ کو ثواب دلا رہی ہیں نیکیاں دلا رہی ہیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے علم دین حاصل کرنے کا ثواب مل رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا آپ ان سانسوں سے فائدہ ہوتا ہے یہی گھڑیاں ہیں نا اور ایک طرف کوئی اور شخص ہوگا کہ جو اسی دوران کسی فلم اے ڈراموں کی طرف بیٹھا ہوا ہے گانے بازوں کی طرف بیٹھا بے پردگی کر رہا ہے یا مطلب فضول قسم کے اس طرح کے کام کر رہا ہے جو گناہوں کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو سانسیں تو وہ بھی لے رہا ہے مگر اس کی سانسیں اسے گناہ دلا رہی ہیں برائی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اللہ کی ناراضی کی طرف بڑھ رہا ہے ایک گھڑی ہے آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں کوئی اور بھی بیٹھے ٹھیک ہے کوئی بیٹھا ہے مدنی چینل کے سامنے کوئی بیٹھا قرآن کریم کھول کر کوئی بیٹھا علم دین حاصل کرنے کوئی بیٹھا دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا والے کاموں کو لے کر بیٹھا ہے ٹھیک ہے اب وہ بیٹھا ہے اب وہ بیٹھا اپنی جگہ پر ہے مگر اس کی سانسیں گزر رہی ہیں اس کا ود گزر رہا ہے اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ کام اسے جنت کے راستے پر لے کر جا رہا ہے وہ جنت کے راستے پر وہ, در... وہ جا رہا ہے اچھا ایک اور چھت بیٹھا ہے اس کے سامنے گناہ برے میگزین ہیں گناہوں بری چیزیں ہیں گناہوں بڑے فلمیں ہیں گناہوں برے ڈرامے ہیں گناہوں برے ویڈیوز ہیں اور کئی گناہوں بڑے سلسلے ہیں وہ بھی اس اپنا بد گزار ہے اپنی سانسیں گزار رہے مگر وہ جنت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے جہنم کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے جہنم کے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے وہ جنت کی طرف بڑھ ہے وہ جہنم کی طرف بڑھ ہے جب ہمیں ہماری اس اس سانسوں کی قدر ہوگی نا اور ان لمحات کی قدر ہوگی یہ لمحات ہیں کیا جس سے ہم کبھی بستر پر ضائع کر رہے ہیں جس سے ہم کبھی میڈیا پر ضائع کر رہے ہیں جس سے ہم کبھی موبائل پر ضائع کر رہے ہیں تو اور کبھی اب تو بیٹھ گئے چائے کی ہوٹلوں پہ ضائع ہو رہے ہیں کلچر بن گئے چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کا کلچر بن گیا ہے بیٹھ کر دو دو چار چار گھنٹے یہ چائے کی ہوٹلوں پر اور دیگر ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اور اب چائے کے ہوٹل پہ پہلے چائے پینے جاتے ہیں تو اب پتا چلتا ہے کہ جناب یہ تو یہ گناہ گار ہو رہے ہو فرائش عبادات نہیں کر رہے ہیں آپ گناگار ہو رہے ہیں اللہ کی ناراضی والے کام کر رہے ہیں آپ گناگار ہو رہے ہیں آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے الزی خلق المتا ولحیات علی بلوکم احسن عمالا اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ وہ جانے کہ ہم میں کون اچھے عمل کرتا ہے یہ آیت کریمہ کا خلاصہ عرض کرو زندگی اور موت پیدا کی گئی ہے کہ دیکھا جائے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے جب تک یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھیں گی تب ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی ہم دوستوں کے ساتھ گلچھڑے چھڑے اورانے اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں جبکہ جنت کی نعمتیں نیکو کاروں کے لیے تیار کی گئی ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہے یعنی yani آپ غور کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں روایت میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جس بات پر حسرت کریں گے وہ یہ ہوگا کہ کاش کے دنیا کا وہ وقت جو ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزار دیتے اب سوچیں تو صحیح جنت میں جنت میں جنتی جانے کے بعد بھی ان, ان لمحات پر حسرت کریں گے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری گناہ میں نہیں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری تو اب ذکر اللہ کی اقسام ہوتے ہیں میں جو بول رہا ہوں یہ بھی ذکر اللہ ہے آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ذکر اللہ علم دین کی کتابیں پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے نیکی مطلب سوچنے کے حوالے سے بولنے کے حوالے سے دیکھنے کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے یہ ذکر اللہ کے کئی اس میں عواب اور ٹاپکس اور اس کی قسمیں بن جاتی ہیں تو اب جب تک ہمیں اپنی سانسوں کی قدر ہی نہیں ہوگی اپنی زندگی قدر ہی نہیں ہوگی ہم یہ بات جان یہ بات بالکل ہمارے دل میں بیٹھ نہ جائے کہ یہی وہ زندگی ہے کہ جس کے لیے مجھے میری آخرت بنانی ہے ارے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے اپنے مال کمانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے عیش و عشرت اور آسائشوں کو پانے کے لیے ہم نے یہ زندگی گزار دی اب موت ہو گئی اب موت کے بعد اب دوبارہ کو پید نہیں مسلمان کے لیے دوبارہ نہیں ہے مسلمان جب ایک بار مرے گا وہ مر گیا اب اس نے قیامت کے روز اٹھنا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے وہ قیامت کے روز اٹھنا ہے یہ یاد رکھیے گا یہی وہ زندگی ہے یہی وہ زندگی جسے سوتا مجھے سن رہے ہو میں بول رہا ہوں یہی وہ زندگی ہے جس میں ہم نے ہماری دنیا کے ضرورت کے کام بھی نپٹانے اور انہی کاموں کے اندر ہم نے اچھی اچھی نیتوں اور علم و عمل کے ساتھ آخر کی تیاری کرنی ہے یہی وہ زندگی ہے اب اسے آپ فضول کاموں میں صرف کر دیں گنا بڑی چیزوں میں صرف کر دیں بے تکیوں بیکار سی باتوں میں صرف کر دیں تو کیسے کام چلے گا تو ایسا نہ کریں نیکیوں بھرے کام کریں ثواب کے کام کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ہر وہ کام جو آپ کو نیکی سے اور اچھے کاموں سے روکتا ہے اس کو چھوڑ دیں میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں ثواب نہ ہو یعنی آپ نے ثواب والے ہی کام کیے اللہ نصیب کرے کال چلائی السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ وبارکاتہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو راضی کرنا ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولے یہ کیا ٹھیک ہوتا ہے دیکھیں جھوٹ بولنے کی بعض صورتوں میں اجازت ہے مگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کون سی صورت ہے وہ مبم ہے البتہ جنرلی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب آپ کی کوئی صورت ہی واضح نہیں ہے لوگ تو ایسے ہی راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اور وہ جھوٹ وہ جائز نہیں ہوتا تو وجہ نہیں پتا کچھ صورت نہیں پتا کوئی بھی بات پتا نہیں ہے کال چلائی السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام فقیر محمد اب پنجاب میلسی سے بات کر رہا ہوں نگران ہے سے پاپا جانے سے دعا کرا دیں اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ کری آپ کی یہ آواز وامل سنت تک پہنچ جائے اور اللہ کریم آپ کو آپ کی آنکھوں کا نور عطا فرما دے اللہ کرم فرمائے کال چلائیے میں مسعود احمد عطاری اٹک شہر سے بات کر رہا ہوں عمران بھائی سے میری عرض ہے میں ماشاءاللہ میرے رب کا کلام جو پروگرام ہے الحمدللہ للہ بہت اس کی جو ہے نا برکتیں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے کوئی ایسا ورتھ یا کوئی ایسا جو ہے ہمیں وظیفہ فرما دیں تاکہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تعلیم جو ہے نا وہ عام ہو جائے جزاکم اللہ عام بھائی دیکھیں نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنے گھر میں صرف مدنی چینل چلنے دیں نمازوں کی پابندی کروائیں درست وزو کے ساتھ سب رہیں اور غسل وغیرہ طہارت کے دیگر معاملات صاف ستھرے کی طرح مت مطلب آپ کا انداز ہونا چاہیے گھر میں تصویر اگر جاندار کی تصویر ہے وہ بعض اوقات ڈیکوریشن پیس کے ساتھ ہوتی ہے تو کوئی ڈالفن بنی ہوئی ہے تو کہیں کوئی شیر بنا ہوا ہے کہیں کوئی چیتا بنا ہوا ہے تو کوئی مور بنا ہوا ہے اس طرح کوئی مطلب کہ آپ کی اپنی بعض اوقات فوٹوگرافس ہوتی ہیں اور بدقسمت بد لوگ تو اپنی بہن اور ماں اور بیویوں کے بیوی کے ساتھ تصویریں کھینچ کر اور بعض تو ایسے آپے سے باہر ہو گئے کہ وہ تو اپنی وہ شادی کی فوٹو کھینچ کر اتنی بڑی فریم بنا کر دیکھو مجھے میری بیوی بی کو دعوتیں دعوت گناہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ تصویر تو یہ تصویریں اس طرح کی اگر کچھ لگی ہیں تو جو تصاویر کے حکم آتی انہیں نکال دیجیے اور کوشش کیجیے کہ کوشش کیا کیجیے اس کو لازم کیجیے کہ اپنے گھر میں کوئی جاندار کی اس طرح جو میں نے بیان کیا تصاویر نہ ہو اور اپنے کردار میں حیا اور غیرت بھی پیدا کریں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جمع ہوتے ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہم دیکھتے ہیں نا چھوٹی سی کو ٹیبلٹ ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہیں اس ٹیبلٹ کے آپ اس پہ دیکھیں گے نا پتے ڈبے پہ تو چھوٹے سی ٹیبلٹ کے اندر بھی دس قسم کی چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں تب جا کر وہ ایفیکٹیو ہوتی ہے آپ کی کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ کی بات کر رہا ہوں ایک کیپسول کے اندر جو پاؤڈر ڈلا ہوا ہوتا ہے وہ پاؤڈر بھی دس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں حکیم صاحب جیسے آپ یہاں دیکھتے ہوں گے مدنی کلیننگ میں حکیم صاحب بھی جو ہم کو دوائیں بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی دس قسم کی چیزیں ملتی ہے تو ایک بنتا ہے پاؤڈر بنتا ہے ایک دوا بنتی ہے تو بہت ساری چیزیں جب ہم جمع کرتے ہیں تب جا کر ہمارے لیے کوئی ایک خوبصورت سا ایک اچھے عمل کی صورت یہ سامنے ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں مت جائیں جیسا بھی میں نے کہا کہ لوگ اس طرح کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اور پھر موویاں بنتی ہیں گناہوں بری سلسلوں کی موویاں بناتے ہیں ناچنے گانے کی موویاں بناتے ہیں بدقسمت لوگ پھر ان موویوں کو چلاتے بھی ہیں پھر بدقسمت اور اروج پر جاتی ہے تو یہ نیٹ پر بھی چل جاتی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی تباہیاں سامنے آتی ہوں گی خود بھی ناچ رہے ہیں بیوی بھی ناچ رہی ہے ماں بھی ناچ رہی ہے بہن بھی ناچ رہی ہے سارے خاندان والے بیٹھ کر ناچ رہے ہیں جیسے کہ ناچنے والوں کا خاندان ہو گیا ہے برا مت مانئے گا ناچی رہے ہیں آپ تو کیوں برا مانیں گے میں نے کون سی کو ایسی بات کی ہے کہ جو آپ نہیں کر رہے ہوتے جو کر رہے میں تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں تو ناچنے والوں کا خاندان جمع ہو گیا ہے سب کو نچوا رہے ہیں بھائی تم بھی ناچو تم بھی ناچو اور باہر والے بھی ناچیں گے گھر والے بھی ناچیں گے سارے ناچیں گے گانے بجیں گے اور بس سب اودھم بازی ہوگی اور پھر جناب اس کی موویاں بنیں گے مووی بنا کے بھی دی جائے گی تو یہ لوگ جو بےچارے بھی میرے کو کیا بولو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما ماش رہے گا ستیہ ناس بی کر کے رکھ دیا ہے اس طریقے کار نے اللہ غیرت و شرم و حیا ہمیں نصیب فرمائے یہ ناچنے والوں کو اللہ ہدایت دے نچوانے والوں کو اللہ ہدایت دے اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں میرا کیٹرنگ والے سے ایک مشورہ بات چیت چل رہی تھی ہم مدنی چینل پر کوئی سلسلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو مجھے جو یہ ناچنے گانے اور یہ فلور اور یہ جو فلاورنگ اور یہ جو مطلب جو یہ ایکو اور وغیرہ جو پتا دس قسم کے تو نام لیے ہوں گے یہ کرتے ہیں جو انہوں نے جو حال بتا میں ان کو بھی میں نے منع کیا میں کہ تم کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی اہتمام کرنے کی یہ سب تیار کر کے دینے کی آپ بھی توبہ کریں ان کو تو جو توبہ کا یا جو مجھے نیکی کی دعوت دینی تھی وہ میں نے دی واللہ علم انہوں نے اب اس پر عمل کتنا کیا یا کتنا نہیں کیا لیکن اس سے بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے ایسا آپ لوگ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں اور جو, جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور ان کے بھی جذبات ہے تو ان وہ میری تائید کریں گے وہ خوش ہوں گے کہ چلو یہ مدری چینل پر بیٹھ کر سمجھا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ مجھے دیکھنے والے مدری چینل پر ہی دیکھ رہے ہیں اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی اور طریقے سے کسی تک پہنچ جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن اب نا یہ ناچنا گانا یہ کہاں یہ کہاں کا مطلب اسلامی طریقہ ہے نہ, نہ حیا نہ غیرت کسی ایک اللہ اور اس کے رسول کی سری نافرمانی فرمانی ہے موسیقی حرام اور یہ بے پردگیاں حرام اور ناجائز اور پھر گھر کی بچیاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں خاندان بیٹھا ہوا ہے اور سسر ساس یہ سب بیٹھے ہوئے دادا دادی ہو گئے نانا نانی ہو گئے بڈا بڈی ہو گئے ان کو ناچنے سے فرصت نہیں ہے اور عجیب و غریب تماشا ہے خاندان کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں کوئی شرم و حیا نام کی چیز نہیں پہلے ایک وقت تھا بدکسمتی کے ساتھ ناچنے والی بلائی جاتی تھیں پورے محلے میں جو پرانے لوگ ان کو یاد ہوگا او پتا چلا ادھر کیا ہوا ہاں ناچنے والی آئی تھی وہ ناچنے والی کو بلایا تھا وہ ڈھول ڈھابے بجے تھے ناچنے والی آئی تھی پورے محلے میں پورے में کے اندر تھوتو ہوتا تھا लोग باتیں करते تھے اور اب ناچنے والی نہ نا تو لوگ باتیں کریں گے اچھا اب ناچنے والی مولانا بلانا کب تو خاندان کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں بھائی کے سامنے بہن ناچ رہی ہے شور کے سامنے بیوی بی ناچ رہی ہے کسی اور مردوں کے ساتھ ناچ رہی وہ کسی اور, اور کے ساتھ. میں تو پہلے باہر کا کلچر پتہ چلتا تھا تب تو یہاں کا حال برا ہے اب یہ تو جو کر رہے کر رہے اللہ ان کو ہدایت دے ان کو بچنے کے توفیق عطا فرمائے اور یہ ناچنا ڈانس وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ توفیق دے اللہ شرم و حیا کا میں پیکر بنائے مجھے تو ان پر بھی مزید حیرت ہو رہی ہے کہ جو وہ بتاتے ہیں کہ تھوڑا بڑا فلور لگتا ہے اتنی چیئرس لگتی ہیں اور اتنے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے خاندان کا خاندان جمع ہو جاتا دیکھنے کے لیے دو سیباب جمع ہو جاتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہوں کہ ہاں یار یہ تو ناچے غلط تھے میں کہتا ہوں آپ دیکھنے کیوں گئے تھے آپ دیکھنے کیوں گئے تھے آپ کو کیا ضرورت وہاں بیٹھ کر دیکھنے کی دیکھتے بھی ہیں پستالیاں بھی بجاتے ہوں گے بابا بھی کرتے ہوں گے پھر اس بیٹی کی ماں کے پاس جا کر کو کہتی ہوں گی تیری بیٹی کتنا اچھا ناچتی ہے تیرا بیٹا کتنا اچھا ناچتا ہے ارے تیری بہو تو کیا ناچ رہی تھی تیری بہو تو ایسا لگتا کہ فلموں بھی ناچ رہی تھی پتہ نہیں کیسے کیسے تبصرے ہوتے ہوں گے اور یہ ماں اور یہ بی بیٹھ کر ہنس رہے ہوں گے اور دے سک تعریف ہو رہی ہے ارے خدا کا خوف کرو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اور ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوں اور ہمارے گھروں میں دعوتیں ہوں اس میں یہ حال ہو کہ شادی خانہ آبادی کا خواب کیوں دیکھے ہیں ہم خود ہم نے شادی خانہ بربادی کر دینے کے اہتمام کیے ہوئے معاملات کیے ہوئے ہیں آج تلاقے بڑھ رہی ہیں بے چینی بڑھ رہی ہے سکونی بڑھ رہی ہے کیا کچھ نہیں بڑھ رہا ہمارے گھر اور ہمارے خاندان کے اندر میں کیوں پرہیزگاری ہمارے قریب آئے کیسے ہم نے تو اپنے گرد گناہوں کا بے حیائی کا بے شرمی غیرتیوں کا ایک ایسا جال بنا ہوا ہے اور ایسی دیوار ایسی باؤنڈری کڑی کی ہوئی ہے کہ مطلب یہ نیکی جو آپ کہہ رہے تھے نیکی اور تکوا پرہزگاری اور یہ تلاوت وغیرہ کا تو ذوق شوق مطلب پانی کہاں دے رہے ہیں ہم لوگ ہم نے ماحول ہی خانی رکھا تو ایسا نہ کریں نہ کریں جو اس کا اہتمام کر کے دیتے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرے جو یہ کر رہے ہیں اپنے شادی بیاہ میں اگر آپ کو میری ان باتوں سے کچھ غیرت آ رہی ہے آپ کو کچھ ایسا آ ہے کہ نہیں یار کہ صحیح رائے یار اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں نہیں کرنی اور اگر آپ کی ان قریب کو فنکشن ہے اس طرح کا آپ نے ارینج کیا ہوا ہے سو پلیز اس کو آج ابھی کال کر کے اس کو کینسل کر دیں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آپ یہ کینسل کریں ماں باپ یہ طرح جو جن کی شادیاں ہیں وہ کچھ اٹینڈ کریں کینسل کر دیں کیا اجب آپ کو کال کر کے کینسل کر دینا کہ نہیں یار ہم کو یہ فنکشن وغیرہ نہیں کرنا ہم کو یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے ہم نے کارڈ بھی چھپا دی ان کو بھی ہم منع کر دیں گے نہیں کرنا کیا پتہ آپ کا ایک کال کرنا آپ کے رب کو پسند آ جائے اور اللہ اس کال کے صدقے میں اللہ آپ کی بے حساب مغفرت فرما دے اللہ معاف کر دے کہ میرا بندہ میرے خوف سے اپنی نفس کے خلاف اس نے کام کیا اور میرے میری رضا والا اس نے کام کیا اور شیطان کو ناکام کیا اور شیطان کو ناراض کیا اور اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے بے حساب مغفرت کا سامان ہو جائے کیا جب اور جو ایسی دعوتیں لے چکے ہیں جن کو پتا ہے وہ نہ جائے نا کیوں جاتے ہیں میوزیکل نائٹ الگ ہے تو جناب وہ غزل نائٹ الگ ہے تو اور دیگر نائٹیں الگ ہیں یعنی راتیں تقسیم ہو گئی ہیں کہ اس رات یہ گنا کریں گے اس رات یہ گنا کریں گے اس رات یہ گنا کریں, کریں گے پھر جناب وہ ڈھولکیاں الگ ہے ڈانڈی الگ ہے یہ فنکشن الگ ہے اور پھر جو لڑکے لڑکیوں کی جو گیدرنگس ہیں وہ الگ ہیں یہ تماشا ہے اسلام کا ان انداز سے کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے اسلام تو شرم و حیا کا درس دیتا ہے خوشی کا موقع ہے تو خوشی کم کہتی ہے کہ خوشی آئے تو گناہ کرے بھائی آپ بتائیے خوشی کا موقع کیا گناہ کا پیغام لاتا ہے کہ خوشی اس بات کا نام ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں کہ خوشی اس بات کا نام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم نافرمانی کی جائے کہ خوشیاں اس کا نام ہے خوشی تو ایک نعمت ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ایک مسرت کے وقت آیا ہے اس پر بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی مطلب شکر گزاری وت گزارتا ہے کہ اس پر اللہ یہ نعمت اور بڑھائے ان شکر تم لازی دن نہ قرآن میں ہے تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمت اور بڑھا دے گا اور ہم نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں اے میرے نوجوانوں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ تو مان جاؤ آپ بولو خوشی خوشی گنا کرنے کا نام نہیں ہے نہیں ہے خوشی گراہ کرنے کا نام آپ بولو گے یہ ترقی یہ ترقی نہیں ہے بے حیائی ہے پلیز ترقی اور بے حیائی میں فرق یہ ترقی ہے یہ ٹیکنالوجی ہے یہ ایجاد ہے جس کے ذریعے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں تو ترقی الگ سے ہے ایجادات الگ سے ہیں بے حیائی الگ سے ہے آدھے کپڑے پہننا کب ترقی ہو گئی تھی یار بھائی بہنوں کا ناچنا کب ترقی ہو گئی ہے ماں بیٹیوں کا ناچنا کب ترقی ہو گیا یار یہ اس کو کس سے ترقی کا نام دے دیا ہے شراب عام ہو جائیں جوئے عام ہو جائیں منشیات عام ہو جائیں گھروں کے اندر مطلب کہ کنسرٹ ہو رہے ہو اتنے بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہوں لڑکے لڑکیاں خوب مطلب کہ آدھے کپڑے پہن کر ناچنے گانے کودنے والے بن جائیں بڑے بڑے اسٹیج لگتے ہوں اور مطلب یہ سب ہو جائے اب کو کس نے کہہ دیا کہ ترقی ہے ترقی نہیں ہے بے حیائی ہے ترقی اور بے حیائی کو الگ کریں پلیز میں شاید سوال کے ذمن میں زیادہ بول گیا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں لیکن کیا کروں ایک محسوسات تھے جو اب تک میں نے بڑھا دیے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور جو جانے والے ہیں وہ تو منع کر دیں بھائی یہ کہہ کر منع کر دیں میں تو مشورہ دے رہا ہوں یہ کہہ کر منع کر دیں آپ کے یہاں یہ ناجائز کام ہوگا فنکشن ہوگا گانے بازیا ہوں گے ہم لوگ تو نہیں آتے منع کر دیں ہم لوگ نہیں آتے ہم لوگ کی جگہ اس طرح کے فنکشنوں میں نہیں جاتے اس طرح کی دعوت تو ہم لوگ نہیں جاتے بھائی جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوں <coughs> اور آپ کہیں کہ میں وہاں گیا اور مجھے بعد میں پتا چلا تو اٹھ کے چلے جائیں. اٹھ کے کے چلے چلے جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اللہ کے بندے کا کیا کام میں <laughs> میرے رب کا بندہ میرا رب مجھے پیدا کرنے والا میرا مالک میرا مولا مجھے رسک دینے والا مجھے آنکھ دینے والا کان دینے والا سننے دیکھنے سمجھنے کی طاقت صلاح دینے والا مجھے پاؤں دینے والا مجھے رزق دینے والا مجھے ایمان جیسی نعمت سے مالا مال کرنے والا مجھے مسلمان کیا میرے رب کریم نے اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں میرے رب کے اتنے کرم ہے مجھے پیارے حبیب کی امت نے پیدا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی نعمتیں دی میں اس جگہ کیسے کھڑا رہوں جہاں میرے اسی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے میرے رب کی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جو آپ نے منع کیا اس کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ یہ کام مت کرو مگر یہ کر رہے ہیں اللہ نے منع کیا یہ مت کرو مگر یہ کر رہے ہیں اے اللہ کے بندو اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرنے والو عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والو اے قرآن کریم سے محبت کرنے والو تمہیں کیا ہوگا تم ادھر کھڑے کیسے ہو آپ ادھر کھڑے کیسے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہو رہی ہے آپ پلٹ جائیں فوراً پلٹ جائیں اور چلے جائیں ہمت ہے تو کہہ کر چلے جائیں گے یا اللہ کی نافرمانی فرمانی ہو رہی ہے ہم نہیں روک سکتے کچھ تو کرے نا آپ کرے نا اتنا بڑے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں کچھ تو کرے نا یہ کرنے والا ایک خاندان ہے جانے والے پانچ سو خاندان ہیں والا تو ایک ہی خاندان ہے نا دو خاندان تین خاندان ہوں گے جانے والے پانچ سو ہیں کرنے والی چار فیملیاں دیکھنے والی چار سو سب مل کر ہی تو تماشا ہو رہا ہے نا یہ میں ایک بہت بڑی سوسائٹی میں ہونے والی خرابی کو اپنے ایک انداز سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ آپ شاید مجھ سے ڈینائی کریں یا مجھے منع کریں یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے باقاعدہ اس کی اتنی کنفرمیشن لی ہیں جس کی حد نہیں ہے اتنی کنفرمیشنز نہیں ہیں جس کی حد نہیں ہے اور اس سے بہت آگے کی مجھے باتیں بیان کی گئی ہیں جو شاید میں لائیو بیان نہ کر سکوں اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے رجب کا مہینہ ہے اتنا عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے اس میں عبادت کے بیج بوئے جائیں شاب یاری کا مہینہ ہے توبہ کر کے آنسو بہا کر آبیاری کی جائے ندامت کے آنسو بہائے جائیں اور پھر آنے والا اس کے بعد کا مہینہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے تیاری کریں رجب المرجم میں روزے عبادت تلاوت کے ذریعے شابان کو پائیں شابان میں کرتے کرتے پھر رمضان آ جائے تو رمضان میں تو گویا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بندہ مسجد میں جا کر بیٹھ جائے مسجد میں بیٹھ جائے صاحب کرام علیہ ایسے پائے گئے کہ جو شعبان اور میں اپنے کام کاج جو, جو معاملات ہوتے تھے اس کو ریڈیوز کر کے سبیٹ کے کلوز کر کے رمضان وموار کا چاند نظر آتا تو مسجد تشریف مسجد میں آ جاتے جی ہاں اسلامی زندگی کے کچھ اس یہ مدنی پھول ہیں اسلامی زندگی کے انداز ہیں اس کو اختیار کریں اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان رام و دان یہ رجب کے مہینے میں یہ دعا کرنا یہ سنت ہے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان اللہ ہم رمضان ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما و رمضان اور ہمیں رمضان سے ملا دے آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند کالس دے دیں بابا دھیان سے میری یہ دعا کرا دیں کہ مجھے صرف بہت بڑی پریشانی میری لائف میں آئی ہوئی ہے مجھے نہ نشہ لگا ہوا ہے کوئی ایسا کوئی حضرت صاحب کے مجھے اس کا رہا ہو جائے گا میں بس کا نماز بھی بان جاؤں، سے میری دعا اللہ کریم آپ کو اس بیماری اس تکلیف سے نجات دے اور عادت بد سے اللہ نجات دے اس میں سیلف کانفیڈنس بھی استعمال کریں ایک طاقت استعمال کریں بوروں کی صحبت چھوڑ دیں جہاں بھی یہ آپ کو شاید آپ کی طلب اور آپ کی یہ فیلنگ آپ کو شاید اس جگہ لے کر جائے گی جہاں پر آپ کی یہ تسکین ہوتی ہو مگر وہاں سے رک جائیں اور کوئی اچھی صحبت اختیار کر لیں جو آپ کو اس سگا سے روک سکے اللہ کریم آپ پر خصوصی کرم فرمائیں کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد دانش سے ستاری کر رہا ہوں نگرانی شیورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور بازو گھر کے اندر بزرگ ہوتے ہیں والدین جو بہت زیادہ ایجڈ ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ان کو بہت ذوق ہوتا ہے وہ مطلب اپنے انداز میں قرآن کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد لیکن وہ بیچارے چونکہ انہیں صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا تو اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا کیا ان کو اس طرح پڑھنے سے بھی روک دیا جائے یا اب وہ سیکھنے کی مطلب مراحل میں ہے ہی نہیں اور وہ مطلب سمجھ آتے ہی نہیں ان کا قوائد وغیرہ کی لیکن ان کا ایک ذوق ہوتا ہے قرآن پاک کو کھول کے پڑھنے کا تو ان کے لیے کیا حکمت تنلی اختیار کی جائے ہے تو معاملہ نازک اس میں میری تو مدد نتیجہ ہمدردی یہ ہے اور ان کے ساتھ خیر یہ ہے کہ انہیں درست قرآن پڑھنے میں مصروف کیا جائے ان کو وقت دیا جائے تاکہ یہ عمر کے حصے میں درست قرآن پڑھنے کی طرف آ جائیں درست قرآن ہو سکتا ہے قرآن ان کا پڑھنا درست ہو جائے تو ان کا قرآن درست کرنے کے لیے اہتمام کیا جائے یہ میری مدد نتیجہ ہے کال چلائی میں شدہ پور سے بات <تصفح> کر رہا ہوں سوال یہ کیا بچوں کے نام جو ہے کے بچوں کے اثرات ہوتے ہیں نام کی برکتوں کا پتہ چلتا ہے جیسے بزرگوں کے نام سے نام رکھیں گے تو ان کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں تو ناموں کے حوالے سے اس کی تفصیل جاننے کے لیے نام اسلامی نام کر کے کوئی ہماری کتاب ہے نام اگر یاد ہو تو مجھے ذرا بتا دیجیے گا تو اسلامی ناموں کے حوالے سے محتط المدینہ کی کتاب ہے جو انشاءاللہ شاء اللہ اسکرین بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سسٹم والے دکھا دیں تو وہ کتاب آپ مقتط المدینہ سے لے لیں یا ویب سائٹ سے مل دستیاب ہو تو ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کتاب کو پڑھیں اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی نام رکھنے کے احکام یہ کتاب کا نام ہے یہ کتاب ہے اتنی زیادہ بھی یہ زیادہ اتنے بہت زیادہ سفید نہیں ہیں یہ لے لیں گھر میں رکھیں اس میں ناموں کے حوالے سے بہت سارے چیزیں ہیں اور پھر آخر میں سینکڑوں نام دیے ہوئے ہیں سینکڑوں نام بچوں کے الگ ہیں بچیوں کے الگ چلائی جب تاریخ بات کروں وہاں کیا آپ کی آ جائیں کہ دو ہزار چار تھی وہ اپنا دار المدینہ کے حوالے سے تو وہ اب ایک بیٹی میری پائی گئی ہے اب دوسری ہے میں شاید اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو ایڈمیشن ہے ظاہر ہے کہ اب دارالمدینہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے دارالمدینہ کی ریکوائرمنٹ اتنی کہ اگر ہم سینکڑوں اگر ہزاروں کھول تو شاید ہم اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کر سکے اگرچہ ہم فیس لیتے ہیں مگر چونکہ ایک دعوت اسلامی کا ایک قابل اعتماد ادارہ ہے شعبہ ہے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے پورا دینی و دنیاوی تعلیم اس کے اندر ہے اور ایک ماں باپ ایک خوف ایک امید ہے کہ یہاں پر ہمارا آ, بچہ پڑھنے کے لیے جائے گا تو دینی تعلیم بھی ملے گی دنیاوی تعلیم ملے گی اور ایک سلیقہ اسے نصیب ہوگا تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوڈ ہے ہمارے پاس پڑھانے والے اور پڑھانے والیوں کی بھی حد سے زیادہ کمی ہے باہر ٹیچر کی کمی نہیں ہے ہمارے اندر کمی ہے کیونکہ ہمیں ہم پڑھانے والی اور پڑھانے والے جو چاہیے اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں تو ان کی ایک اپنی تیاری ہے پھر نصاب کی اپنی تیاری ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہمیں آ رہی ہیں لیکن ہم پورا ضم ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اللہ ہمارے حال پر رہیں فرما ہماری مدد فرمائے کہ ہم ان قریب دنیا بھر میں ان قریب نہیں کہہ سکتا ہم انشاءاللہ دنیا بھر میں دار المدینہ کا انشاءاللہ مدنی جال بچھا دیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کو چلائیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بور رہا ہوں پیاری کی باغ میں آج سے میرے لطف کلام بہت ہم کو پسند ہے ماشاء اللہ واہ آپ کا انداز مجھے بہت پسند آیا اللہ خوش رکھے اللہ تعالی ہم سب کو پرانے کریم کی محبت عطا فرمائے سلسلے سے میں رخصت چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنا نصیب کرے ایمن کی سلامتی نصیب فرمائے قرآن پڑھنے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا ہو آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد